ہم بو बच्चों بچوں کے لیے سلائی کہانیاں اور بہت کچھ کرونا کریبا رہا ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ نس قرآن ڈاٹ کام یہ اختتام کے قریب ہے تو یہ قرآن کریم کا درخت ہوتا ہے میں اس میں سیاسی باتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی روایتی قصے کہانیاں بیان کی جاتی ہیں بلکہ خالصتاً قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے چنانچہ یہی سلسلہ انشاءاللہ ہمیشہ جاری رکھا جائے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو اور ساری امت کو پرانے کریم کے سارے حقوق ادا کرنے یعنی اس کو پڑھنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور اس کے نور کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ ہمارے دلوں کو ہمارے دماغوں کو ہمارے گھروں کو ہمارے محلوں کو ہمارے شہروں کو ہمارے ملکوں کو اور پوری دنیا کو قرآن کے نور سے منور فرمائے نہ صرف ہماری دنیا کو بلکہ اللہ پاک ہمارے بزرگوں کی قبروں کو اور مرنے کے بعد ہماری بھی قبروں کو قرآن کے نور سے منبر فرمائے اور قرآن کو ہماری زندگی کا امام بنائے اور قبر کا مونس غم خار بنائے اور حشر کا سفارشی بنائے دو حضرات مستقل درس میں شریک ہوتے ہیں اور گزشتہ دروس سن چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سورت العراف کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علی اسلام کا قصہ بیان فرمایا اور اس کے بعد اب مزید انبیاء کرام رام علیم السلام کے قصے بھی بہت اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں لیکن قرآن قصوں اور کہانیوں اور تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن ہدایت کی کتاب ہے عبرت کی کتاب ہے نصیحت کی کتاب ہے زندگی کی راہیں دکھانے والی کتاب ہے عزت کا راستہ دکھانے والی کتاب ہے اس لیے قصے کہانیوں کو پوری تفصیلات اور جزئیات کے ساتھ قرآن میں ذکر نہیں کیا جاتا اللہ تعالی نے سوائے سیدنا یوسف علیہ السلام کے قصے کے اور کسی بھی نبی کے قصے کو ایک جگہ اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان نہیں فرمایا بلکہ ہر قصے کا اتنا حصہ بیان کیا جاتا ہے جو ہدایت سے تعلق رکھتا ہے جو ایمان سے تعلق رکھتا ہے جو عبرت اور نصیحت سے تعلق رکھتا ہے اور بعض اوقات تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک جان بوجھ کر قصے کو توڑ توڑ کر بیان کر رہے ہیں تاکہ کوئی پڑھنے والا اور سننے والا اس قصے اور کہانی کی دلچسپی میں نہ کھو جائے بلکہ اس کی نظر حصول ہدایت پر رہے حصول ایمان پر رہے حصول عبرت و نصیحت پر رہے تو یہ قصے بھی اسی انداز میں بیان کیے جا رہے ہیں ان میں سے پہلا قصہ حضرت نو علیہ السلام کا ہے جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے حضرت آدم علیہ السلط اسلام بعض مرقین کے مطابق آج سے تقریباً چھ سات ہزار سال پہلے دجلہ اور فراق کی وادیوں کے درمیانی علاقے میں مبغوس ہوئے اور یہ پہلے نبی تھے جن کو مشرقین کی طرف بھیجا گیا بگرنا ان سے پہلے ان کی قوم سے پہلے کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس نے شرک کا انتقاب کیا آدم علیہ السلام کے بعد سارے لوگ عقیدہ توحید پر قائم تھے نور علیہ السلام کی قوم پہلی قوم تھی جو شرک میں مبتلا ہوئی اور حیرت نور علیہ اسلام کو اس قوم کی طرف اللہ نے مبعوث فرمایا اور کہا جاتا ہے کہ یہ پہلے رسول تھے جنہوں نے بہنوں کے ساتھ خوفیوں کے ساتھ اور خالاؤں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا اور یہ بھی کہ جتنی از اور جتنی تکلیف نو علی السلام کو اپنی قوم کی طرف سے پہنچی اتنی تکلیف کسی نبی کو اپنی قوم کی طرف نہیں پہنچی اپنی قوم کی طرف سے نہیں پہنچی پیشے کے اعتبار سے حضرت نو علی السلام نجار تھے بڑھئی اور یہ تو آپ نے سنا ہوگا مختلف انبیاء کرام نام علی اسلام نے مختلف پیشے اختیار فرمائے کسی نے بکریاں چرائی کسی نے ٹوکریاں بنائی اور کسی نے ہتھیار بنائے کسی نے زیرہ بنائی اور کسی نے لکڑی کی چیزیں بنائی تو کوئی بڑئی تھا کوئی مختلف قسم کے پیشے امبیا نے اختیار کیے اور اللہ نے اختیار کروائے تاکہ انسانوں کے ذہن سے پیشوں کی حقارت کا تصور نکل جائے کسی بھی پیشے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے چاہے کوئی جوتے بناتا ہو چاہے کوئی برتن بناتا ہو یا فرنیچر بناتا ہو یا عمارت تعمیر کرتا ہو یا کوئی بکریاں چراتا ہو یا کوئی ٹوکریاں بناتا ہو یا کوئی مسلے بناتا ہو یا کوئی کپڑا بنتا ہو تو کسی کو بھی حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے اس لیے کہ انبیاء کے رام علی انسلام نے بھی یہ پیشے اختیار فرمائے اور ہمارے آئمہ میں سے ہمارے اخلاق میں سے ہمارے بزرگوں میں سے ہمارے مشائق میں سے مختلف بزرگوں نے مختلف پیشے قسم حلال کے لیے اختیار فرمائے تو اس لیے کسی پیشے کو اور پیشے والے کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے پچاس سال کی عمر تھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت ان کو نبوت عطا کی گئی عمومی طور پر چالیس سال میں نبوت عطا ہوتی ہے لیکن اللہ جسے چاہے جب چاہے حکمتوں نبوت سے سرفراز فرما دے طوفان کے بعد بھی طوفان نو کے بعد بھی حید نو علیہ السلام تقریباً ساٹھ سال زندہ رہے اور ویسے ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے اور کہا جاتا ہے کہ ان کا نام جو نوح تھا تو نوح نوخ سے ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے رونے کے معنی میں اور چیخنے کے معنی میں آتا ہے تو کہا جاتا ہے بلع عالم کہتے ہے تین علی اسلام چونکہ اپنی قوم کی حالت پر بہت زیادہ رونے والے تھے اور اللہ کے سامنے بہت زیادہ گر والے تھے اس لیے ان کا نام ہی نوح پڑ گیا آرم اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اب دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں یہ سارے کے سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل عرب اہل فارس اہل روم اہل شام اہل یمن یہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں اور سندھ کے رہنے والے اور ہندی اور زنجی اور حبشی اور دنیا بھر کے سارے کالے لوگ یہ حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے حام کی نسل میں سے ہیں اور ترکی اور بربر اور چینی اور یاجوج ماجوج یہ سارے کے سارے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں تو یوں ثابت کیا گیا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی اس وقت انسان ہیں ان کا سلسلہ نصب حضرت نول علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے چاہے کالے ہوں یا گورے عربی ہوں یا اجلی چینی ہوں یا ہندی امریکی ہوں یا افریقی سب کا سلسلہ نصب حس نو علی السلام کے ساتھ جا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت نو علی السلام سے پہلے دنیا میں آپ کی قوم سے پہلے کوئی قوم دنیا میں مشرق اور بت پرست نہیں تھی آپ کی قوم پہلی قوم تھی جنہوں نے بت پرستی شروع کی اور بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا آپ سوچئے کہ بعض اوقات ایک غلط کام کا آغاز کتنا معصوم ہوتا ہے کتنا محبوب ہوتا ہے کتنا دلکش ہوتا ہے کتنا پیارا ہوتا ہے لیکن پھر ہوتے ہوتے اس کے اندر برائی شامل ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ بہت بڑی بدی بن جاتا ہے علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنے بزرگوں سے بڑی محبت کرتے تھے چنانچی انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بزرگوں میں سے جو نیک لوگ تھے ان میں سے جو انتقال کر گئے ان کی انہوں نے تصویریں بنا لی تاکہ ان کی یادگار باقی رہے اور ان کی قبروں پر مسجدیں بنا لی آہستہ آہستہ صورتوں کی جگہ انہوں نے مجسمے بنا لیے تو پہلے لوگ تو یہ کرتے تھے کہ ان مجسموں کے سامنے ان صورتوں کے سامنے ان کی یاد دل میں تازہ کرنے کے لیے اور تازہ رکھنے کے لیے کچھ دیر کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہو جایا کرتے اور ان کو عقیدت و محبت سے دیکھتے رہتے تھے ان کے بعد والی نسلوں نے دیکھنے پر اکتفا نہ کیا بلکہ ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا ان سے مانگنا شروع کر دیا اور دل آ ان کے سامنے سجدے کرنے شروع کر دیے یہ جو پرانے کریم میں سورہ نوح کے اندر پانچ نام آتے ہیں بدھ سوا یحوس یوق اور نصر یہ پانچ نام آتے ہیں تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پانچ نام حقیقت میں ان کے سلحا کے نام تھے اولیاء کے نام تھے بزرگوں کے نام تھے وہ بزرگ جن کی ابتدا میں انہوں نے تصویریں بنائی پھر ان کے مجسمے بنائے ابتدا میں صرف ان کو عقید و محبت دیکھا پھر ان کے سامنے رکو شروع کر دیے پھر ان کے سامنے سجدے شروع کر دیے ان پر چڑھاوے چڑھانا شروع کر دیے ان سے اپنی حاجات مانگنا شروع کر دی نظر نیاز ان کے لیے کرنے لگے عبادت صدقہ خیرات ان کے لیے کرنے لگے تو یہ حقیقت میں ان کے اولیاء تھے ان کے بزرگ اور نیک لوگ تھے تو ابتدا بعض اوقات بڑی پرکشش ہوتی ہے لیکن اگر حدود کا لحاظ نہ کیا جائے تو وہ ابتدا جو شریعت سے ہٹ کر ہو بڑی خطرناک ثابت ہوتی ہے ڈبلو ڈبلو مفتی شفیع صاحب نبل اللہ عمر وہ سمجھانے کے لیے فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی ریل کی پٹڑی جب کراچی سے اس کا آباد ہوتا ہے تو کوئٹے والی گاڑیاں پشاور والی گاڑیاں لاہور والی گاڑیاں یہ اکٹھی چلتی ہیں اور اتنا میں جب ایک لائن جدا ہوتی ہے کوئٹے کی لائن پشاور کی لائن تو بہت تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن پھر فرق بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک گاڑی مشرق میں پہنچاتی ہے تو دوسری گاڑی مغرب میں پہنچا دیتی ہے تو یاد رکھیں جو شریعت کے راستے سے ہٹتا ہے جو سنت کے راستے سے ہٹتا ہے اگرچہ اس کو ہٹانے والی چیز بڑی پرکشش کیوں نہ ہو بڑی پرکشش کیوں نہ ہو کتنی ہی پرکشش کیوں نہ ہو لیکن جو انسان سنت کو چھوڑ کر بداعت کی طرف جاتا ہے تو ابتدا میں اس کی نیت بھی اچھی ہوتی ہے اور بظاہر وہ کام بھی پر کشش ہوتا ہے لیکن سنت سے ہٹ کر بدعت کی طرف جانا یہ اس کو بالآخر اتنا دور لے جاتا ہے کہ سنت پیچھے رہ جاتی ہے اور بدعت میں آ جاتی ہے تو مسلمان کی شان یہ ہے کہ کسی صورت بھی سرات مستقیم سے نہ ہٹے شریعت کے راستے سے نہ ہٹے سنت کے راستے سے نہ ہٹے تو بہرحال حیث نو علی علیہ السلام کی قوم جس نے شرک کا ارتکاب کیا تو حضرت نو علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا ہر نبی کی طرح جیسے جہاں پر بھی ہے کہ حید نو علی السلام نے جو سب سے پہلی دعوت دی اپنی امت کو اپنی قوم کو وہ توحید کی دعوت ہے ہر نبی نے جو دعوت دی ہے توحید کی دعوت دی ہے آپ جتنے انبیاء کا ذکر قرآن پاک میں آیا آپ پڑھ لیجئے ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا ہے شرک کی نفی سے اور توحید کے اثبات سے عقیدہ توحید میں اگر کمزوری رہ جائے تو نا قابل معافی ہے ہاں اگر عقیدہ توحید صحیح ہو اور عمل میں کچھ کمزوری رہ جائے تو یہ قابل معافی و تلافی ہے تو عقیدہ توحید کا صحیح ہونا ضروری ہے یہ بنیاد ہے یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے ہماری ابتدا کہاں سے ہوتی ہے ایمان کی ابتدا کس سے ہوتی ہے لا الہ الا ابت یہ ہے باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں نماز بعد میں ہے روزہ حج زک بعد میں ہے اور نفلی صدقات خیرات اور نفلی نمازیں یہ بعد میں ہیں ابتدا کیا ہے بنیاد کیا ہے توحید ہے تو حید اسلام نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اللہ کہتے ہیں لقد کہ ارفلنا لوہن الا قومی ہم نے بھیجا نو کو اس کی قوم کی طرف یہ بھی اللہ جگہ جگہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا ہم نے بھیجا آدم کو ہم نے بھیجا نو کو ہم نے بھیجا حضرت سالے کو ہم نے بھیجا حضرت حول کو ہم نے بھیجا حضرت لوٹ کو ہم نے بھیجا اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا علیہ السلام یہ کہہ کر اللہ نے انبیاء پرستی کی جڑ کاٹ اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا یہ خود نہیں آئے ہم نے بھیجا ہم نے ان کو, جبوبت عطا, کیا۔ نے ان کو عطا کیا ہم نے ان کو یہ مقام عطا کیا ہم نے ان کو یہ مقام عطا کیا اللہ اکبر میں نے ایک جگہ پڑھا اکبر اللہ بادی جو مشہور شاعر گزرے ہیں بڑے مؤثر انسان تھے بڑے محدود اور ایسا مواحب انسان کہ اللہ کے ماں سوا کا ذکر گویا کہ گوارہ نہیں ہر بات میں اللہ کا ذکر اللہ کا ذکر کہتے حتی کہ اگر کسی ولی کا مقام بیان کیا جاتا بلکہ نبی کا مقام بیان کیا جاتا تو اکبر اللہ آبادی کہتے کتنا کہ عظیم ہے میرا اللہ جس میں ان کو ایسی عزمت عطا تو ہر چیز کی نسبت اللہ پاک کی طرف تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بھیجا تو یہ جو الفاظ ہیں یہ نبوبت پرستی کی جھڑ کاٹ دیتے ہیں نبی کی پرستش نہیں کرنی بلکہ اس اللہ کی پرستش کرنی ہے جس نے نبی کو نبوت عطا کی اللہ اکبر ہم قیامت تک بھی اپنے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ ہم, ہمیں آپ نے صراط مستقیم دکھایا انسان بننے کا راستہ دکھایا لیکن ہم نے عبادت محمد الرسول اللہ کی نہیں کرنی آپ کے اللہ کی کرنی ہے جس نے آپ کو خاتم النبیین کا مقام عطا فرمایا ہے لقن ارفلنا لوہن الا قومی ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف انہوں نے اپنی قوم سے آ کر کہا یا قومی قوم اللہ کی عبادت کرو مالکم من ہی نئی اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبور نہیں یہ توحید کی دعوت دی قوم نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اور شرک پر اصرار کیا اور حضرت نو علیہ السلام سے نفرت کا اظہار کیا نو کے اندر اللہ نے فرمایا اسلام سے اتنی نفرت کا اظہار کرتے تھے کہ خود حضرت اسلام نے اللہ کے سامنے شکوا کیا میں کلوت ہوں لتم پیروی آزان میں تک مرست اخبار میرے اللہ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تیری طرف بلایا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیا اپنی آنکھوں اور چہرے پر کپڑا ڈال لیا تاکہ میری شکل بھی نہ دیکھیں اور شرک پر افرار کیا اور میرے اللہ انہوں نے بڑا تکبر کیا تو دعوت کو ٹکرا دیا ساڑھے نو سو سال دعوت دیتے رہے ساڑھے نو سو سال مشہور یہی ہے کہ ساڑھے نو سو سال الفسنت اللہ خمسین آما بعض حضرات نے کچھ تعویل کر کے اس مدت کو کم ثابت کرنے کی کوشش کی ہے لیکن زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت تنو علیہ السلام کو لمبی زندگی عطا فرمائی تھی تو ساڑھے نو سو سال اپنی امت کو اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے قوم نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا جب دیکھا کہ یہ کسی طور پر بھی ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں ایک دعا کی مطمنین کے لیے اور دوسری دعا کی کافروں کے لیے مومنوں کے لیے تو یہ دعا کی رب گرلی بلی والی گیا بلی من دخل بیمنار میرے رب میری مغفرت فرما دے میرے والدین کی مغفرت فرما دے سارے ایمان والے مردوں اور ساری ایمان والی عورتوں کی مغفرت فرما دے یہ تو دعا کی مومنوں کے اور کافروں کے لیے دعا کی ربی لا الارض من نہ میرے رب اس زمین پر کافروں کا ایک گھر بھی نہ چھوڑنا ایک فرد بھی نہ چھوڑنا دو ان کا انتظر ہوں عبادت اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے بلا دو الا فاجر کپارا اور ان کی ہاں جو پیدا ہوں گے تو وہ بھی فاجر اور کافر ہوں گے دیکھ چکا ہوں میرے سامنے ان کے بچے پیدا ہوئے میں نے ان کو محبت دی ان کو پالا پوسا لیکن جب جوان ہوئے اور میری دعوت کو سنا تو انہوں نے میرے جسم پر ہی پتھر برتا ہے تو الہ ان کے اندر جو پیدا ہوں گے وہ بھی ایسے اللہ اکبر بعض قوموں اور بعض خاندانوں میں اتنا فساد آ جاتا ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی تباہ ہو جاتی اللہ تو اس بات پر قادر ہے کہ اللہ مردہ سے زندہ کو پیدا کرے مشرق سے مواجد کو پیدا کرے اور قاطر سے مومن کو پیدا کرے اللہ اس بات پر قادر ہے لیکن بعض قومیں اور بعض نسلیں اور بعض خاندان اتنے تباہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی آنے والی نسلیں بھی کفر و شرک لے کر ہی پیدا ہوتی ہیں ایمان کی توقع ان سے نہیں ہوتی جیسے نمک کی کام سے نمک ہی پیدا ہوتا ہے لوہے کی چاند سے لوہا ہی پیدا ہوتا ہے تو ایسی صورت بن جاتی ہے بعض قوموں کی بعض معاشروں کی اور بعض خاندانوں کی تو گزارش کی درخواست کی کہ اللہ ان کو تباہ کر دے اللہ نے حکم دیا کہ اے نو تم کشتی بناؤ میرے حکم سے کشتی بناؤ بس نہ نہ مغرقو پور آپ کشتی بناؤ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی اللہ کا حکم تھا الفلک مرَّ من مرا ملا <مِّنْهُ> جب لوگ وہاں سے گزرتے دیکھتے کہ نوح کشتی بنا رہے تو مذاق اڑاتے مذاق اڑاتے ارے کشتی چلاؤ گے کہاں پر یا تو پانی نہیں ہے زارے خشکی پر بنا رہے تھے کشتی ہیں یہاں تو پانی نہیں ہے ارے کشتی کس لیے مذاق اڑاتے قال ان تسخرا انداز نسخر کم کما تسخرون آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو کل ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے اللہ کے حکم سے کشتی بنا لی حیث تنوع اسلام نے اللہ نے حکم دیا اپنے اہل و عیال کو سوار کر لیں اور آپ پر جو ایمان لائے ہیں ان کو سوار کر لیں اور جانوروں اور پرندوں میں سے جوڑا جوڑا اس کو سوار کر لیں تو کہا جاتا ہے کہ صرف چالیس افراد تھے آپ پر ایمان لانے والے مرد اور عورتیں ان کو سوار کیا آپ اندازہ کیجئے نبی کے حوصلے کا نبی کے صبر کا نبی کی استقامت کا نبی کے خلوص کا کہ صرف چالیس افراد نے ایمان قبول کیا ہے لیکن اس کے باوجود سال ہال تک ایمان کی دعوت دیتے رہے دیتے رہے تو میرے بھائیوں میری بہنوں یاد رکھیں مومن کا کام یہ ہے